من شروب أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهده الله فلا من ظل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وَأَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعضها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْفِكْرَةِ وَالْمَوْعِدِ الْحَسَنِ وَجَازِئْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ وَمَنْ سَارَ سَوِيًّا وَهُوَ أَعْلَمُ مِنَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بالله وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ذَيْخٍ مِمْعَ يَمْكُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مَحْسِنُونَ محترم علماء اکرام طلباء اعوام مومنان ان شاء اللہ تعالی فضل کرم نے خالص دعوت دا استفال و اجتماع تراجمشی وسیع ہے سپاہی کی مقصد قرآن کریم اور سنت بن صلی نوی سلسلنت رابل اور رابل دا اس کا مالا دارا دیو جنا دار سالانہ اور جمال نون کے فوج تربیتی تبیلی اجتماع تربیتی مقصد ہے چار طور پر ایک اختل مرگری راجہ میں ناویلا پالنا اور تربیت تو تعلیم گلے اور قول مقصد بھی جی چلے خلق ہوتا لہ بندیگان ہوتا نہ کوئی و خل دعوت و تبلیغ کو طریقہ پکار ادارے سرا سر نا خبر خلق اردی تبلیغ خونبی بھی ددین دا اسلار پارا کیونکہ رام کرام اس کا تجربے سے معلومہ جنید حسد اور حسد سب اور تکبر انانیت نا بالکل مبرا اوپاد دا دلیل جاگر چیز اللہ فل کرم سرا منگ سراس کرے بیان خون کی ساخ تو لباؤ کی ساخر کوئم صاف حادی دوال تقریف طریق مشہ تعریف و تصنیف عالم لیکن جانور دعوت مرکو دس نور مسلمان تو نہ بند دادا من گرس منگ گئی مسلمانان ملنے زمن سوا بلک جمع کی ایمان اسلام نشا دادا کا حسد بانے بنا دا بتا صبح بتا صبح نے بینائی نن کو گورے نام ڈلے اکثریت پد باندھے ملوث کی پدو کے اندر ماشاء ہر ادے داوے دار چاہق والا منگیوں نور بنا حق ہے اور دلی امدائی یا دخل جماعت نہ سیوا بل جماعت اگر تدرسی دادی اور فرد مسلمانی قرآن و سنت سئی تابے اگسرا سلام کلام نہیں یا داغت درس و تدریس کی غزل نہیں یا اگستر سم خادی اور مینا محبت و دستانہ نہیں تردی چمون بازو نا اور مقصد مثلاً مقصد کا ترقی اور الفاظ ماں اور میں اور ادلی جماعتوں نے شاہی ہوئی مقصد جماعت سے زم مقصد مقصد نے جماعت سے مقصد جماعت سے ابال سورت زمان اور زما نظم و نصف اور تنظیم ان شاء اللہ اور بے تفیر جدہ دعونا بری موزوں اور غلطی تو دعوت آداب داغے طریقے چار تربیت مقصد ہے کرم سر ہر موضوع دینی موضوع آد قرآن کریم پر تاغیر سر پیش کو لے آداب دا قرآن دسنا آداب دا دعوت دسنا مانے دا قرآن د مود موضوع, موضوع دا قرآن دا زکات موضوع د قرآن دا توحیر موضوع د قرآن ہر موضوع بل تیرہ میش کے ماہد جشیر رحم ال اللہ کے طالبان دعوتوں طالبان جماعت صرف طالبان دلم بانبان کا داب دلم بیان کا قرآن بیان کر قرآن کریم منگادن کھولی گ دعوت کو خاں خواہ قرآن کریم پیش کری دعوت دچا فرض دے دعوت دا اللہ تعالیٰ سداد خلک راول ہے ارگر جدا داد دا فریض درا ناغ پفل کتابوں کے خاص کر پاسل کتاب کے قرآن کریم کے مددے کیفیت بیان کرے نہیں سکتے تفصیدات بہنیں کھولی خام خائیں کھولی بلکہ راغیر سے قرآن کریم داد دا علم کتاب نہ دعوت دا کتاب نہ جہاد کتاب ہے داد انقلاب کتاب نہ ادھر اسپن مضوعات دعوت سے تو بنا نہ قوت اگر ذریعے لفظ کے لافہ علمی ہے طالبان ہو تاکہ کیوں ہے دعوت کو ڈوڑے ہی ہو سدوت تو دعائی ہو نہ قسم قسط عام مشہور خدا ہو چاہے دعوت سے ڈوڑے حضرت دور کے انداز مشہور ہے ہے نا دعوت میں لکھی تبلیغ تبلیت کا رسول مختلف الفاظ ماں دی باپ کی اور اس نے کرے صرف بڑی موضوع و قرآن المن حاجر مستقیم لدا فی کفل قرآن القریم ماں قرآن کے دعوت سنگ بیان کر جو مرغیز با جوڑے تبلیغی جماعت سر چہلے ترما چیلے دڑی کتاب نا لنکو جدا چاہ کتاب دا. دا بخش جدا تبلیغ کتاب پیارا جزت دا جمکم پختو کم اور تفصیل وار کما ہو سرو میں خبر قرآن کریم دعوت پیش کر نصاب دعوت قرآن دے کمخا دے تبلیغی مرکر و ترے ابتدا کے چپن کتاب صاحب تبلیغ مغرب تبلیغی نصاب نالا مغرب اور آج خبر ہے اثروں کا ان بدل کرے تبلیغی نصاب کے اور میں تبلیغی تبدیلی کو قرآن کریم دعوت طریقے تفصیل سرا اور کتاب کا ذکر ماضی مادری کے ذکر کی قرآن کریم دعوت پر نہ الفاظ سرج کر کے نہ الفاظ کہ وہ دے دعوت بلدے تبیر بل دے بل امر بل معروف ہو نہ من کر بل تسکیر ذکیر بل تلاوت اتلو ماؤ بل بیان و بل تریان بل القراط بل الجہاد یاد مارے کوشش کو زان در رسول دپار اول جہاد لے جدا پرانی کریم کی طاقت تعبیرات لیکن اکثر تعبیر کم سنگ کا تلے ناغت دعوت ہے تو دعوت پر تب ظلم و تو جائز دی بیان امر بالماروفی جائز ددی کتاب کے بھی مختلف بات سن رہی سدا دعوت در طریقے سے طریقے دا قرآن در قیدی سے دعوت سے دین در نقصانات سے دعوت آداب سے دی آداب کم جوس موضوع آبدڑا در مختصر کتاب کے ما یا اوکمسل آداب کمسل تو دا قرآن دلہ کتاب وہ خیر مخ کے مقصد دارے تفصیلات عام تھا اس کا اکثر قرآن کریم ویلے تھا تو مجالس تو قرآن سنت کے شامل یہ دمردر چاغت اخن امن کے راوتن پکائے ناگے پمہیر کی ابتدائی خبردار منہ دانت دایا وایو دعوت قرون کی وایو دعوت والا مکے مشران سگن لکھنور جو بولے کل چوئے قرآن دلاش ہے بلکے می پسے پائے مشران پل دلی دیا مشران سکھڑی بسائ آبان آب آٹو رام مجان پریش ہوئی چاہ بان مورادم ندے پیدا ہے راغب مفردات کی لکھی آباد مجانے آباد پل مشایخ مشاف ہو تو قلوان میران دابا دانے مشر پیش گئی کہ بس آپ سے روان سے روانہ یہ خط ہوئے دا بخاری شرح کے پتل کے آری کی لیو حدیث کے تشریح حدیث لا دے ما عجود حدیث سہی موجود, سی حدیث موجود بل بانا پا صحیح حدیث دے نو پسی ہوئی وہ لا فلان دا دنشی ویلے کے فلان کی کا نو معلوم شیخ نو معلوم سے چتے وائ دام پتی پلان کی عالم تو معلوم معلوم معلوم ہمارے پہ نہ کہ بولے عمل نہ کہ شرف ہوا کہ حدیث بانے اللہ نے عمل کیا جس کا استاذ پہ عمل کری دشرط ہونا طرف نہ خلق مشران پیش کے دی طرف تم مشران پیش کے دیشران دانے سے مشران شاہ نہ درو وہی قبضہ دین ننعام گورے عام تول باطل پرس مسل شرک والا برات والا تفریدی کو دروڑوں کر جو علیہ السلام امام امام نور خاص کی. ما اللہ پارحت نم شرطت رحمت اللہ علیہنہ بغیر شرط عدد کی ماتل زمان کیسے ٹوکھئے دو دروغ وی دروغ دروغ میدان آگا لنڈی بارے دا عملی شوی دوبہ لیڈوبہ دو دو بزینہ دا رشتہ ہوتا ہے سو برے بستاس دروغ آئے سے نہیں منہ مشران مہنوخ بل سو بھی مشران زم لکل یوسف علیہ السلام دشکول کر و میں لتا بھائی یوسف علیہ السلام پر دین و طریقہ پسی روانم مشران ہوا مثر والے سڑے راغل ہے سر چڑھتا چار سڑے تارلک مثر کتنے سڑے نہ زمان دین و زم زما مشران مشران دمبیال تم پیغمبران پائی آخری پائی بسا خیرو مجمع خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ مجتمع صلی اللہ علیہ صاحب کرام پائے پسی داری تابدار اولا بائیس جماعتہ یا جرید زما خدا مشرا دی, دی مثال پیش نہیں کرتے اکثر مشورے چاول ما کیارا مونگی کھول یا شہر پیش صاحب دی. خپش جرونی شہر پیش کرنا کافی روک لیو مائے تاب آؤ ہمانت پوسکا ہو چیزا ہوئی ان کے سنگوں اور مالت دا داغہ تاریخ لے ہو مائے فسرم داغہ شیر ہوئے سایید رو دو قرآن دو یو آیت اولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مئیہ بن سل شیرونہ نے نو دارہنے دو فرزدک شیرونہ نے رکی سکنی فرزدک آگا خود آفلو لیو نم پاپا دبائی لیت تنگ نظر ہے سڑے کافر کافر مونگا زم کو دا دعوت کری کی زم کو مونگا دس بنا لان کے قرآن قرآن کریم آماد کرکی چھالی داسی بانے دا اللہ کا اللہ پائی بانے اللہ مسعو اچھا دریان جبل احد دے پے امت کی تبات صدا ابھی رہن ہوندا نای وجنگائے صورت نکل کوں انہاں مرسل نے احتجاج بلند کیڑا صدام کی سلون دم نہ حلون عقیدہ کوئی تو صحیفہ جو رکھڑے مو تے کفر وایو خدا نے کہ پے توڑی بانیں جا وایے صلاح پلان کے کاں ابو یلی او کنے جی الیں مالخوا تھی کیا حالت پلان کئی نہ پیش کری چپا اس کا پلان کیتا ہوئے پلان کیتا ہوئے, ہوئے رف پلان کی دیا رب کا میں سپاہی لگا ناچتاؤں زنگا مشران آسوخی مانے صحاب کرام مشران بھی مانے ماں عرص کا دایات جانتا دعوت والے جانتا خت پرس اول پکار چن پان کے اخلاق دا صحاب کرام پیدا ہے اخلاق د صلاف طالحین پیدا ہے دعوت طریقہ پیدا کی کر قرآن کریم کے دلرائے تو چھپائے کیا وہ ادن صحاب کرام اول سرنا او قرآن اوہ کے, لی اوہ کے قرآن قرآن صحاب کرام کا ذکر سورت فرقان کی وہ بہاد الرحمان اللہ سنا یا نہ صفات سرف بار بہادر رحمان سوکھ دی نے اکرام سو دی نے صاحب کلام دی مشران دیپاہی کی کم نہ آپ کے پیدا کے سوربک صفات اور صفا سورت فتح کی رائی صفاق بہنی اور شدا الکفار پارے روحما سورہ حجرات کی دا بارا قرآن کریم و پسی صفات نے کردار کی پیدا ہے دا دا دائی دا پارا اول بون دا پارا ضرور داٮٔ نروس و دا صحاب کرام دا, دا, دا صلب سال دائی پ کردار ادائی پ گفتار ادائی پ طریقے کار و روانسی فتان کے پیدا کیا. قرآن کریم کشتہ سنت حادیث قسطہ سالی سے مسلمانوں کشتہ آرن کریم دائیں سوراخر کو دعوت طریقے دائے تفصیرہ کمائے تن تقریباً ہر سورت کشتہ خاص کر صورتوں سورت ان کے بوڈیسٹ مکہ کی دعوتوں کی جنگ مدنی صورتوں کی ذکر بولے قوت پیدائش کرام کی کل نو مقابلے مکہ کی وہ سیزن جہاد دعوت طریقے سو دے تاہ صورت دے ننو ایلی کیجا داخو جی مکی جو اندر و مدنی جو اندر داخو جو دا ہر قیلی و ہر علاقے و ایجیدہ جو اندر دا فیصلہ مکو ہے بس دا تو دنیا کی نن مدنی جو اندر یا مکی جو اندر مکی جو اندر پاگے کلو کرے مکی جو اندر پاگے علاقوں کرے چپائے کی دا توحید مسئلی اجازت تالے ندر دا شرک مقابلے رد نشے کولے قرآن کریم نشے پ دمکی دندا ہے حالات عقیدوں کی ایمان کے تاثر جنگ ایمان ہم ایماندنی زون پاگ ہے کہ توحید کی شریک ایمان کے سے شرکت دری لیکن نور پور امان وئی طرف سے اختلاف دے ٹک دے کے باجپ کے اختلاف کی ترقیوں کی باجپ اختلاف کی ترقیوں کی اگر کہ مدنی جن اون سور او سورت بکارا پائے کہ صورت مخالفوں کو یہ جان کر من کر سن لام کر سن ل دا دا وال کا جتا برس دا کتاب چا آسے آسے انکار دا قرآن دا دا تشکرو بھی آیاتی سمنن سمرن کلیلا دنیا پر پارا دالا دالا اللہ دا پرستارا داللہ دین اللہ قرآن میں پری گئے حصل دا قرآنی کری اس کا دلہ کتاب کا حقا دادی تو وجہ پری چبل جانب تتا سمان ملائی پر کا عمل نہ کہہ وہ نہیں وہ قرآن بنے کا عمل کو حدیس پانے مل کو مونگ کا مسل خل کے قرآن حق حدیث لیکن مخالفت کی ذکر مخالفت کی کرنے کو خلق بوئی چاخاسی شہ باس ندر کو چند اور چندو آ جا پا مسئلہ ان شاء نہ کران کا وہ چودہ پلان کے لے جیسے ادا تخلیف سست کی ادا پلان کے نمنی بلر ماد چارے مر گئی تقریر کریب علامہ پیدا کرے اللہ والے تکلیف والے شان دی چائے پوزے پسرا وان ڈروس پل کتاب کے غیر مقلدین دی. مادشار پنجاب کے اب جیلم کی. مقلد والے اوڑے انا اوڑے والے کے میں غیر مقلدی بولے خیسٹ تھے بولے خیس و صفت تھے غیر منصرف کے طالبان باز کی کا نا بولے مارے بسے غیر مخالف پردل کی بلٹ کی یا موشت یا مجھ طبع کے خیر غیر مقلدافری اور غیر مقلد, مقلد نہ مشرقی غیر مقلد نہ غیر مکالے سو کی مشتح یا غیر موکالے سو کی متبع دلیل پر روان نہ غیر شور مقلد نا مکالے سوکھ سور کی دلیل روان تبے دلیل پتی روان دا غیر شور مکالج نہ مکالج سوچ رہے دلیل روان لحب خضوا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسیوے ٹکے وے, وے. بد بے والاوے پاپل ٹکو ٹکو کی باوے مزماما مزماما, مزماما مزمام دے داشتی شی مزمام دے داشتی شی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاوے اگاو فرمایے زمان جدید کنزل و نمال پاپل بشکی جیو مزمام تا کنزل کی مزمام بسوکی کا نزخ محمد ام. مزمام آیتی شی بڑے ویلی شی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد آئے محمد بنے مزم کے درو یہ کتاب چاہیے پلان کی را کری پلان کی دا کری یہ شرم کی داری کے لیے تکرا شرمی نوائے سید علی بلی کنی غیر مقلد شا تو یا شا خدا شا خبر نہیں من سید علی لا اتما کی کیا خبر ہے نو دالی خبر من سن گو من قوم بانے دائی قول حجت نے اب پتا معنی دشانی قول حجت دے تاوان العالم گیر قول حجت دے ولا قوم نے کرا تاوان ابن نوار قول حجت دے جے امام شاذی تجاہل و مستاہ مت ہوئے خلق فتلبیس کی نس موجود قرآن موجود حدیثی پائے تخلید نمن حدیث گول روان حدیثی پابندی دورانگ مت شختی ہوئی جا. تو جا جانے دے دا کتاب, دا نو کی لن با کتاب کی رج دی کی منگ برت گئی پپلا رپاج کم سیلوانی بد نام فارونیت ماں باجوڑ کی درد سورو در اللہ فضل سرا تمام داس کری کا باڑی تب چاہ دعوت رکھاؤ کچا دہران ادھر میں دہران ادائی دہریت نہ بہنو قرآن بہانا شوال پیجن جو و و باجوڑ کی اوڈیل بھی مسجد دے خار کے اور بل بلر سے منگلان تھا درخت کے رکھ جان کے, کے ماں بس کافی ری نگم تھا درس نگم بالکل قرآن کریم دعوت کی نا درس درس باجوڑ والا وہ شرم ہو گئے تازہ خط نکلے مودوجان میلاری کی برے دائی خط دائی دا دا امیر سے خلاف اور, ما سڑی بکار دا تا اور دائی شیخ الحدیث طالبان اول چارے پیہور کے امام بخان مسجد کے جل سود جماعت اسلامی بادشاہ سے غلط وایو صحیح تے صحیح وایو اوپیہ خطول سڑک کا پھر کی نا کیا بلتا نہیں ہوتی پپ پلا روان پپلا باجوڑ کی دخاستر خواستی پر بل ہوتا ٹیلی فونوں کو چاہے جوڑا مالے جوڑ کے پنچی نہ ٹیلی فون خبر ہے درو میری ماتری وہ تم شاید روس برائی چی مول محمد رحیم سے وقتی شکل کتاب کے لیے قرضہ لانا تو لائب القاض قطر کی مول محمد رحیم دے جانے چتو مانا رخ مال بکے مانا چل رہا انتماعت کے وجہ سرا دیش ہندوغل جماعت کی تقریر کرے تختہ دے حضرت کتاب کی مانا تخت ادیب کتاب اور آغست ہے خبر سے سمرت تلویز صاف سائے کہ وہ چاہے کتاب کی سورت تلبیس کرے یا خود تک قبور بے شمار رکھے ماں اپلان کیلے کے مناظر اپلان شاگرد کیگر نبی ذہنی مانا چاہتے درد کرے دا دا سچی خیر تو ڈکڑے بارہ کیڑ گڑی ماں چاہتے میں او اوکارا جمک کی نے سڑے بیا کی کہنا تفصیل جوڑی مرگر ہوئے ذکر گدی کروائے اس اللہ فضل سے رماشورے ان شاء اللہ دے رمضان تک تین دفاع سو سفید تقریباً پسی بل لوان نے مر حیران حیران چناب بل کو یو جلدی جڑی ادا ہوں گے ان شاء اللہ ہم گھٹی مگر نو ہے بے فہرے وائر کتابوں پل زمیوں مر شاید رابشی برا مولانے ساتھ دے گبراہ بغیر زمان تفس نہ اللہ گوار تفس نہ ہو کر اور رضی لکھ لو خود کو صحیح طریقے لکھل چترا اعتراض جب الگ تھے لانکی دے کی. کی کے فتن تن کے اعتراض کے سرہن کے اعتراض کے لانکی دے کے اتراس کے لڑم گھبرال تھا ماتو خود ماں سی لکھ لے مائیں ماں تو فراست ہو نہیں ماں سے مرغر چاپ تھا بار بار پپل کتاب کی لکھی کتاب دم اخ کے کڑے میں پپل اللہ فضل علیہ سرمخ کے دشم لکھنی ماتر میدان تراش میں آج مردان جنگ میدان تو درش ہوں نہ میدان تراشے دار عالم خبر رہی تو مردان اس کی جنگ گئی دے دائیں درتے کرے مارے میدان تا زمامر گرے در گلے دوست راجی انشاء اللہ سباب درتی مولانا بالکل چپو تن کی تلویس کی پخل کو دام آنے والا اور باہر رہا تولی کردی ہے حکران دا تمجھے کہ نہیں دا قرآن میں دے در دا دام ایشال علوم تاسو نہیں کرے لما مختدائی دا پہنڈائی ہے کہ شیخ آغاز رمگلی کرے دیکھر فتن تن دا پاس سمانہ نہیں کرے دا کتاب کی نہیں کری دا شیخ قرآن ندلی کرے پہنڈائی ہے دا مائے تاسو پہنڈائی لیدلے تاسو دا علم مرکزوں نے لیدلے پائے کے صاف دا لی کری دا فتن ماپتوں ما کی لی کرے اور شاہور خان موسی سے مانا لی کرے ڈگری کی دا زمان دا. مر دیگی دیگی رائے فرن دلان یہ دوسری علت ہے حتا تاکہ کفار مومنوں کو ایمان لانے سے نہ روکیں اور زور سے ان کو کافر نہ بنائے دا لیکن، لیکن اور کتابوں نے پائے کتاب کی لے کے لیے ہوتا ہے کتابوں ہر طرح پر دھوکا دستی راشدما کو تفانا ہوا اور حوالے اور کئی دلویز تو گو بالکل ہاں نہ مانا نہیں کرے کم شماری کرے حتالا تک معنی تخوین آیا دلانی کری تخون لے کو تقوی سے معنی پستو کی قوت اور زور کا دی والی عرب عجم کی مشہوری کار بانے نہ پسی روان آپ جاؤ تو مرگر لکھ لیا مرگر لہجوانی پر اپنا ادا پ منتخب مونگ اپ منتخ کے دماغ کپایا ہے پکپن کے لکھے منطق کے دماغ کپایا ہے دا دا تو اور کتابوں میں جواب نہ دو صرف داد سے مر گئی خبروں دا تلبی سان چلبی سکڑے اللہ نے مقصد اصل ماں کا دعوت دے تو قرآن کریم دا پروانی سے شتاوت بند کی در اللہ کتاب دے کے بندین بس بند کی نمبر بس نمبر عمل ودسلف ادعو الى رب حکمان دعوت فرمائے دعوت نے نسابلِ الٰہ سبیلِ ربے دعوت نسابوں پر کہا رہی ہے دیر محنت کا آئے آفرین دستازوں پر محنت خدا خلق چو باسا ہے سوخ وارتا خیئے گا سشے خیئے وارتا اشیخو توخ ہے سبیلِ ربے کا صرف دا خود الخنیج ہو جا اصاب دینے کے دیر نو اوزا خود سشیتا پا رہا ہو جا اول کلاس پید آئی جدا نسابی کلاس جدان صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کم چاہیے سنگتی تداوت کو مضبوط علم حکمت دیر مانی ماما کی تنشید کیلئی کری او لس معنی او لس کی نکلے دیر مانی بدلتا مرادما پوکھ ایلم اور سرا مل ہوں دایا نہ لدا پکا ایلم کریم و سنت تو خز پری کیا دل عزت ہے نہ شبھا تو دفیت ہے اور داغے دا سرس را عمل ہم کوائے امام بخاری کہنا باب یقینا باب قول بابل علم قول والا والعمل علم عزت ہے تو عمل نہ مکی مسکی علم دا دارش کی تو دا قرآن و دا سنت دی تب چولی گئے دے قرآن و حدیث عزت دعوت لزے تبلیغ لدے خطابت لزے کارز لزے گا خوشدہ پھکے گا الحسنہ اول پم سلمان پکاری تلقی چو کا دیکھ سواب کی درجات درجاتی دوما فضائل نے جیتن کا فضائل رامان کتاب عروال ایک من حکمت قرآن قرآن یا فضائل اعمال والے ٹھیک نا فضائل ترغیب ٹھیک نا وہی بات اے کے بقام ہریو دانے گئی جواب مکو ٹھیک رہ کل چا نا بغاوت پر دین کی گئی قرآن نہ خلق بندئی حدیث نہ بندئی باے غلط ترازوں کی جنس سروں بدلتے اخنا والا من انتصر من باذ ذلہی اولایک ما علیہم من سوی چاچے بدلوا پس دین نشی پس ذلنا موکش وشن دتماما تمو ائے تو اللہ کا رکے چاچے صدا کی دتو یا دل ہم جواب ور کے رب ہے سد طریقہ تیرا الی کنزل کی بدلہ دیکھی تاں سو جواب ور کرے تو صحیح طریقہ جواب اور انسان کیڑا کنگل مرتا اب بدلو لینا رخت سے ٹک رہا وہ دورہ اجازت دے چاقبہ او کب تم میں تیری بس تاغیر مبارکے نا. لیکن وہ نین صبر تم کتابی کم صبر نہ کیا اکوبت سے ناخ لے عظیمت بنا عمل کے اندازہ بہتر کا کئی مرد آخر سے ایشی بل کہ صبر کئی بہتر ہر سی امیر مشری اگر خاص مفرتر تو صبر کے با دانا منی دانا منی دا دا سال دا نو مسلم شکر کے خبر ہے نو مسلم چلو پاپ دس طالبان شہر اور تعریف غریب شہر دے کے ہدا مدان کے ہدایت اللہ خاص مرغرے فیصلہ دا دا عمل, عمل دان دا کے پیدا کے دعوت دا دا دا دا دا دا دا و, و نے عمل اللہ تعالیٰ پائے مانگتیا کی ان اللہ ہمرت مرنت دے ع حضرت اللہ علیہ ان شاء اللہ ہو گیا اختتام بخاری کے دیسواری پنچ لپو دکو بونو یتا دریاما ددا زالما پلا سنوتی گنجریم